نہیں بنا سکتی دوبارہ یہ تو اس کے لیے مزید آسان ہے وہ والی اس کے لیے زیادہ آسان ہے اور اس کے بعد اللہ تبارک نے ارشاد ان المیندر حقیقر ارون شوری کا جواب ہے اس जैसे کریما میں اور اس جیسے کچھ فکر لوگوں کی دیکھو ایک آیت کریما پہلے پارے میں گزری ہے آیت کریم ہے اندو سواب نسارا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وہ لوگ جو یہودی صابی جو بھی ان میں اللہ لائے گا نیکمل کرے گا تو ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی کردمی کو کر اگر جین کو ماننا ہے تو پر ایمان رکھتے ہوئے اپنے دین پر ایمان رکھتے ہوئے نیکمل کرے اچھے عمل کرے اور اسی طریقے سے کوئی یہودی ہے تو کو اپنا موقف بناتے ہوئے اس پر ایمان رکھتے ہوئے آدمی اچھا عمل کرے تو یہ سارے کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے تو ہم اگر ہندو ہوتے ہوئے اگر ہم اپنے دین کو مان رہے ہیں اور اچھے عمل کر رہے ہیں تو قرآن سے خود ثابت ہے کہ اپنے اپنے دین پر رہو اور اچھے عمل کرو یہ نجات کے لیے کافی ہے اس سے فلسفہ وحدت ادین کشید کیا گیا کہ سارے دین متحد ہیں در حقیقت یہ یہ بالکل غلط ہے ہے یہاں جو جو کہا گیا کہ ایمان والے یہودی نصرانی صابی آخرت پر اور اللہ پر ایمان لائیں گے ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا در حقیقت اس سے پہلے ایک بیان چل رہا ہے اور اس آیت کو سیاق سے نہیں کاٹا جا سکتا پہلے یہ بیان چل رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری نعمتیں دی لیکن ان نعمتوں کی انہوں نے ناقدری کی اب اس ناقدری کی وجہ سے بنی اسرائیل کو تباہ برباد کر دیا گیا تو اب یہ سوال اسرائیل کو تباہ برباد کر دیا گیا جو لوگ اچھے تھے ایسے یہودی جو ایمان والے تھے اور درحقیقت ایک مرسل روایت ہے جو مجاہد نقل کرتے ہیں حضرت سلمان فارسی سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ وسلم کی خدمت نہ اور کہا کہ اللہ کے رسول میں جو ہے ایران سے آیا ہوں لیکن میرے کچھ دوست تھے جو آتش پرست کو نہیں مانتے تھے وہ عبادت کرتے تھے آتیش لیکن میرے دوست لوگ آتش کو نہیں پوچھتے تھے آگ کو نہیں مانتے تھے تو کیا وہ لوگ بھی جاننے میں جائیں گے کہا نائے. اگر وہ اللہ کی عبادت کرے تو وہ ایمان والے ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں یہودیوں کا بیان ہے ان یہود شرارت پر آمادہ نہیں ہوئے تھے اور اندیشن تو سارا فلسفے کا سارا تارپوت بخیر کر کے رکھ دیتا ہے یہ اللہ پرماتا ہے کہ اسلام ہی ہمارے نزدیک مقبول دین ہے اب ارن شری کا یہ فادر ہوا ہو جاتا ہے کیا کہ تمام دنیک ہے جب کہ اللہ فرماتا ہے کہ اسلام ہی دین ہم کو مطلوب ہے بس اس کے علاوہ کوئی دین نہیں مانا جائے گا لہذا اس آیت کریمہ سے اس کا استدلال بالکل غلط ہے اور یہ کریمہ کریما دیکھیے اللہ فرماتا ہے بڑا عجیب استدلال ہے قرآن میں ان اللہ آمنوین ہادوینا ول مجھوسا و لدین اشرخو اچھا بتاؤ مقابل میں کون کون ہے بتاؤ مقابل میں کون کون ہے پہلے کس کا کیا گیا ایمان لالوں کا بعد میں کس کا تذکر ہے مشرقین کا پہلے ان اور آخر میں کیا ہے؟ کون ہاتھ پر ہے ایک فریقان والا اور ایک فریق مشرق ہے تو مشرقین کے بارے میں فیصلہ ہوگا کہ یہ بات پڑھتے اور ایمان والوں کے بارے میں فیصلہ ہوگا کیا ہاتھ پڑتے تم جنت میں جاؤ تم جاننے میں جاؤ لہٰذا یہ آدمی جھاننے میں جانے والا ہے کیا نام بتایا تھا میں نے ابھی سزا کر رہی الحمت کائنات کے ہرش سدا کر رہی ہے چاند بھی سادہ کر رہا ہے سورج بھی سادہ کر رہا ہے دیکھو یہ بات کسے کہتے قیام رکو سجتا سورج نکلتا ہے کھڑا ہو جاتا ہے قیام میں ہے है ہے رکو میں اور پھر ڈوب جاتا ہے سدے میں اس طریقے سے ہر شہر سردا کر رہی ہے اللہ پرماتا کہ درخت بھی سردا کرتے دیکھو جب سورج نکلتا ہے تو آپ ہمیشہ دیکھیں گے کہ چیزوں کا جو سایہ ہوتا ہے سورج کے مخالف کیوں گرتا ہے اگر سورج اس طرف ہو تو سایہ اس طرف ہے سورج اس طرف ہو تو سایہ اس طرف ہے گویا کہ وجود سے اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ آفتاب مستحق تعلیم مطلب دیتا ہے کہ آفتاب یہ سجتے کا مستحق نہیں ہے اس کے بعد جہنم کا تذکرہ کیا گیا کچھ عذابات بتائے گئے پلینا کپرو کتنا سیاب ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹ دیے جائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے اس میں بہت عجیب و غریب ٹیلر ہیں تختی کہتے کاٹنے کو جیسے ٹیلر ہے وہاں कपड़े बनाएंगे ना उनको पहनाने के लिए कैद है वो, नहीं वो और वो जेल खाना है तो जेल खाने के लिए वर्दिया बनाने के लिए वहां पर टेलर होना चाहिए बदमाशों के लिए शैतानों के लिए कपड़े काट दिए जाएंगे और ये कपड़े कैसे होंगे दुनिया के कपड़े आग के कपड़े पियाबू आग के कपड़े होंगे और आग के कपड़े ये फरिश्ते जो टेलर है वहां के वो सब सिल करके इनको पहनाया जाएगा और जब ये कपड़े पहन लेंगे उसके बाद क्या होगा سب فوتر اوپر سے گرم پانی اور جب پانی پیئیں گے تو باہر گے اوپر سے پانی ڈالائے گا جلد مافی بتو ہی پیٹ میں جو کچھ ہے وہ سب باہر نکل پڑے گا اور یہ تھال پوری کی پوری اتر جائے گی جلد اس کی جمع جلود یو سرو معافی بتونی مل جیٹ میں جو ہے بتن کے اندر باہر نکلائے گا اور اوپر جو چمڑا ہے وہ بھی اوپر سے جو ہے اتر کر کے نیچے چلائے گا جس طریقے سے چوہے کو چوہے کو پکڑ کے تھال اتر دی جائے ایسے ہی اس کا پورا کا پورا جسم تھال کیا ہو جائے گا اور ولہم مقام میں امن حدیث اور بڑے بڑے گرز ہوں گے لوہے کے ولحم مکام میں امن حدیث لوہے کے بڑے بڑے آلات ہوں گے ٹارچر کے اور ان ٹارچر کے ان آلات کے ذریعے طرح طرح کے آزادات میں ان کو مکترا کیا جائے گا مقامے کے اندر ٹارچر کے سارے آلات آ گئے ایک لفظ استعمال کیا اللہ نے مقام والا آلہ تو کوٹنے والا جو آلہ رہے گا مختلف قسم کا رہے گا لہذا مقامے کے لفظ نے ٹارچر کے جتنے آلات ہیں اس میں لاٹھی ڈنڈا آگ اور اس طریقے سے ساری چیزیں آ گئی اس کے بعد پھر کا تذکرہ ہے ان کو کیسا لباس جائے گا اور کس طریقے کا ان کا انداز ہوگا اس کے بعد اللہ تبارک فرماتا ہے کہ قربانی کا گوشت اور, اور, اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ایک مثال دی ہے کہ اے لوگ ایک مثال دی جاتی ہے غور سے سنو کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کے علاوہ یہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے کوئی چیز بنانے پر قادر نہیں ہے اور مکھی بنانے کی بات تو دور کی ہے اگر مکھی ان کے چڑھاوے لے جانے لگے تو ان کے پاس اتنا پاور نہیں ہے اتنی طاقت نہیں ہے کہ یہ جو ہے اس مکھی سے اس چڑھاوے کو چھین سکیں جیسے حال یہ ہے کہ قبروں کے اوپر اگر چدر چڑھائے ہوئے تو چور لے کر کے اگر چدر بھاگے تو صاحب چدر کو نہیں چھین سکتا جیسے وہ چڑھاوا نہیں چھین سکتے یہ چدر نہیں چھین سکتے نہیں چھین سکتے چھیننے پر قاطر نہیں ہے داخالمات طالب المطلوب امام اور مختدی دونوں کے دونوں کمزور ہیں امام اور مقتدی دونوں کے دونوں طالب المطلوب طالب اور مطلوب دونوں کے دونوں, کے دونوں کمزور ہے اور آگے فرما ماں قدر اللہ کا قدر آج شرک میں مبتلا کیوں ہوتا ہے اس وجہ سے کہ اللہ کی قدر نہیں پہنچا پہچانتا کہ بغیر ماں کے ساری چیزیں دے دیتا ہے تو مغرے پر کیوں نہیں دے گا یہ قدر بھول گیا اللہ تبارک اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ منصب امامت کے اوساف بتا رہا ہے کہ اگر یہ اوساف اپنے اندر پیدا کرو تب منصب امامت کے لائق ہوگے دنیا میں جو خلیفہ بنو گے تم خلافت کے لیے یہ شرائط ہے مشروط بشرائط خلافت خلافت عرض ایسے ملنے والی نہیں ہے حکومت لاہیا اس طرح قائم نہیں ہوگی بلکہ حکومت الہیہ کے قیام کے کچھ شرائط ہے یہ حکومت الحیہ اور خلافت عرب یہ مشروط بشرائط ہے چند شرطوں کے ساتھ مشروط ہے یا عام منور کرو ایک تو ایمان لاؤ دوسرے روکو کرو سجدہ کرو قرآن و سنت کے مطابق عبادت کرو وہ آبدو رقبہ پوری زندگی تمہاری اللہ کے حکموں کے مطابق گزرنی چاہیے عبادت کا یہ معاف ہے وہ قل خیر زیادہ سے زیادہ بھلائی کرو تب تمہیں کامیابی ملے گی اور اس کے بعد وہ جاہد الفقہ جہادی اور اللہ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جہاد کرو جیسا کہ جہاد کا ہوتا ہے جہاد کا مطلب تلوار لے کر کے میدان جب میں کودنے کا نہیں ہے یہاں جہاد سے مراد اخلاق کی تربیت کرو فکر کی تربیت کرو ذہن کی تربیت کرو تمہارا عقیدہ خالص ہونا چاہیے تمہارے اخلاق اچھے ہونے چاہیے اور تمہارا ایمان اچھا ہونا چاہیے تمام چیزوں کے بارے میں جہاد کرو کوشش کرو یہاں جہاد سے مراد یہ ہے کہ آدمی اپنی فکر کو اچھا کر لے اپنے عتیدے کو اچھا کر لے اپنے اعمال کو اچھا کر لے اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لے اللہ کو مضبوطی بنے کتاب اللہ اللہ. اگر ایسا کرتا ہے اللہ تبارک نے یہ بیان فرمایا ہے جن کے اندر سات سفتیں سات سفتیں سات سفتوں کا تذکرہ تو میں بعد میں کرتا ہوں پہلے فلاح کا مطلب سمجھ لیجئے فلاح کا مطلب ہے ہر مراد پوری ہو اور ہر تکلیف اس سے دور ہو یہ ہے فلاح کا مفہوم فلاح کا مطلب کیا ہے ہر مراد پوری ہو جائے اور ہر تکلیف دور ہو جائے تو سمجھو آدمی کو فلاح مل گئی یہ بتائیے کیا یہ چیز اس دارکن ہے کتنے سامان اس کے لیے مہیا کیوں نہ ہو جائے اس کی ساری تمنائیں اس دنیا میں پوری نہیں ہوتی اور ساری تکلیفیں اس سے دور نہیں ہوتی ایک تمنا پوری ابھی ہوئی نہیں کہ دوسری تمنا سر اٹھائے کھڑی رہتی ہے ایک آرزو پوری نہیں ہوئی کہ دوسری آرزو سر اٹھائے رہتی ہے تو غالب نے جھنجلا کر کہا تھا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے یار لیکن پھر بھی کم نکلے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دارت تکلیف کے اندر تمام مرادوں کا پورا ہو جانا اور تمام تکالیف کا دور ہو جانا ممکن نہیں ہے تمام مرادیں پوری ہوں گی اور تمام تکالیف دور ہوں گی ایک ایسی جگہ پر جسے اللہ تبارک بالا نے اپنے ان بندوں کے لیے تیار کیا ہے جن کے اندر یہ سات سفتیں موجود ہوں اور وہ جگہ جنت الفردوس سے جنت ہے جنت میں ساری تمنا پوری ہوں گی اور ساری تکالیف دور ہوں گے اس دار تکلیف کے اندر کسی آدمی کی ساری مرادیں پوری نہیں ہوتی اور ساری تکالیف دور نہیں ہوتی پہلی صفر جو اپنی نماز میں خوشبو برتتے ہیں نماز سے گفتگو شروع ہو رہی ہے اور ایمان کے بعد فوراً ہی نماز کا تذکرہ اس بات کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ آدمی کا ایمان اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ نماز کی پابندی نہ کرے اور خاص طور سے نماز کا ایک خاص جس جو ہے خوشبو وہ نہ برتے خوشو کسے کہتے ہیں خوشو کا مطلب ہے دل اور آزا و جوارح کا سکون دل کا سکون اور آزا و جوارح کا سکون اب آپ پوچھیں گے کہ دل کے سکون کا کیا مطلب ہے نماز میں اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دوسرا خیال بالقصد اپنے ارادے کے ساتھ اپنے دل کے اندر نہ آنے دے دلکش ارادے کے ساتھ کوئی دنیا خیال اپنے دل کے اندر نہ آنے دے اس طرح وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو اللہ کے حضور کھڑا ہو بس اسے ایسا لگے جیسے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور اگر یہ تصور نہ بن سکے تو کم سے کم یہ تصور ہو کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو یہ ہے دل کا سکون سکون قلب ہو نماز میں اور آزاد و جوار کا سکون کا کیا مطلب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میں دائیں بائیں گوش چشم سے التفات نہ کرنا خوش ہوئے آدمی منہ نہ دیکھے منہ نہ دیکھے گو شئے چشم سے آنکھ کے کنارے سے دائیں بائیں التفاق اگر نہ کرے تو سمجھو وہ خوشو میں ہے اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دیا کہ نماز میں جب تو کھڑا ہو تو دائیں بائیں التفاق نہ کر بلکہ اپنی نگاہ سجدہ گاہ کی طرف رکھ سجدہ گاہ پر رکھ تو دائیں بائیں التفاط کرنا چاہے وہ آگ سے چاہے چہرے سے یہ خوشو خصو کو ختم کر دیتا ہے یہ ہے آزا و جوارے کا یہ دل کا سکون ہے اور آزا و جوارے کے سکون کا کیا مطلب ہے بلا وجہ داڑی کو سنوارنا بلا وجہ کپڑے کو درست کرنا بلا وجہ ٹوپی کو درست کرنا یہ سب فضول اور ابس کام ہے اس سے آزا و جوارے کا سکون غارت ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا कि आदमी दाढ़ी के ऊपर हाथ फिर रहा है दाढ़ी को समार रहा है و جوارے بھی سکون میں ہو تو سکون قلب اور سکون آزا و جوارے اگر نماز میں ہیں تو سمجھو کہ آدمی کی نماز میں خوشو ہے اور نماز کا جوہر ہی خوشی ہے اگر نماز کے اندر سے کو نکال دیا جائے تو نماز ایسے جسم کی طرح ہے جس کے اندر روب نہ ہو یہ ہے خوشو کا مطلب یعنی آدمی اللہ کی طرف مکمل متوجہ ہو اس کا دل متوجہ ہو اس کے آزا و جوار متوجہ ہو یہ پہلی چیز خوشی دوسرے وحمان اللہ لغ سے اعراض کرتے ہیں جس کو ہم اور آج ٹی پی بولتے ہیں ٹی پی ٹائم پاس کرنا جو لوگ ٹائم پاس سے اعراض کرتے ہیں لغو مانے ہوتا ہے جس میں کوئی دینی فائدہ اور خاص طور سے دینی فائدہ اور دنیاوی فائدہ مزبر نہ ہو نہ ایسی بحث سے نہ ایسے کام سے جس کے اندر دینی فائدہ نہ ہو دنیاوی فائدہ نہ ہو تو وہ لغو ہے یہ مومنوں کی دوسری صفت ہے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کا جو جائز محل ہے وہی اس کو استعمال کرتے ہیں یعنی بیویوں کے تغیر اگر شرمگاہ کی حفاظت اس نے نہ کی اور جائز جگہ پر اس کو استعمال نہ کیا تو ایسے لوگ تجاوز کرنے والے ہیں اور تجاوز کرنے والے لوگ اگر کسی مصیبت میں پھنس جائیں تو وہ اللہ کو ملامت نہ کریں بلکہ خود اپنے آپ کو ملامت کریں میرا خیال یہ ہے کہ اس میں ایڈ سے بچنے کے لیے خاص طور سے حکم دیا گیا ہے آج سے چودہ سو سال پہلے یہ قانون دے دیا گیا ہے کہ اپنی خواہشات کو جائز جگہ پہ پوری کرو غلط جگہ پر پوری کرنے سے طرح طرح کی بیماریاں لگ سکتی ہیں میں نے بمبئی کے اندر دیکھا کہ جگہ جگہ دیواروں کے اوپر ایڈ سے بچنے کے لیے اور ایڈ سے متنبع کرنے کے لیے طرح طرح کے جملے لکھے ہوئے ہیں میں کہتا ہوں کہ حکومت ایڈ سے بچنے کے لیے لوگوں کو متنوع کرنے کے لیے کروڑوں روپئے خرچ کر رہی ہے تاکہ یہ بیماری بہت زیادہ عام نہ ہو اس لیے کہ یہ خطرناک بیماری ہے اس کا فل فارم یہ ہے تو شکر کی تہ بنا لیتا ہے ایک جگہ کر کے دھیرے دھیرے خون کے جو وہ جراثیم ہے جو پورے بدن کے نظام کو کنٹرول کرتے ان کو مارنا شروع کر دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ دروازہ کھل گیا قلعے کا اور سپاہی داخل ہو گئے اور اندر جتنے فوجی ہیں سب کو ختم کر دیا گیا اب جب سارے فوجی مر گئے تو کوئی چراہا ڈنڈا لے کر کے پورے تلے کو فتح کر سکتا ہے نہ توپ کی ضرورت ہے اور نہ کسی تلوار اور گھوڑے اور ہاتھی کی ضرورت ہے پورا اندرونی نظام تباہ ہو کر کے رہ جاتا ہے جو مدافعتی نظام ہے بالکل تباہ ہو کر کے رہ جاتا ہے اور آدمی بالکل مچھر ہو جاتا ہے مچھر ایک تینٹا نہیں اٹھا سکتا اتنی قوت نہیں رہ جاتی بدن کے اندر تڑپ تڑپ کر کے آدمی مرتا ہے میں تو کہتا ہوں کہ کروڑ روپے خرچ کرنے کے بجائے حکومت کو چاہیے کہ یہ آئے کریمہ جگہ جگہ دیواروں کے اوپر لگا دے کا جو بھی تجاوز کرے گا وہ تجاوز کرنے والا ہوگا اور اس تجاوز کرنے میں اگر کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا تو وہ جانے اس کا کام جانے اپنے آپ کو ملامت کرے یہ قرآن آیات جگہ جگہ دیواروں پر لکھ دی جائے ایڈ سے بچنے کے لیے اور کسی ایڈورٹائز کی ضرورت نہیں ہے کسی ایڈورٹائزمنٹ کی ضرورت نہیں ہے بس یہ آیات دیواروں کے اوپر لگا دی جائے ترجمے کے ساتھ چوتھی چیز ومانات جو امانتوں کو ادا کرتے ہیں امانت رکھ دی جائے کسی کے پاس پیسے پہنچ گئے اب وہ سوچ رہا ہے اس پیسے کا کیا کرنا جو جائز جگہ ہے وہاں خرچ نہیں کرتا اس امانت کو جبکہ اس کا پیسہ نہیں ہے دوسرے کا پیسہ ہے اپنی منمانی خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ امانت میں خیانت ہے امانت میں خیانت ہے تو امانت اگر رکھی جائے تو امانت کی ادائیگی کرو پورے سبق دل کے ساتھ ورنہ تمہارا ایمان خطرے میں ہے اور وہ عد امراح اور اپنے عہد کی حفاظت کرتے ہیں عہد کی حفاظت کیا اگر کوئی وعدہ کر لیا ہے یہ کام کر دیں گے تو کرنا چاہیے اور اگر نہ کرنا ہو تو بولنا بھی نہیں چاہیے تاکہ بعد میں آدمی کو یاد کر کے دلنا اس کا دکھے کہ مجھ سے پر آدمی نے یہ کہا تھا نہیں کیا اس نے عہد کی پابندی بہت ضروری ہے کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ واقعہ آپ کی نگاہوں میں نہیں کہ ایک آدمی نے آپ سے کہا تھا کہ آپ یہی ٹھہرے میں آتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین دن وہاں موجود رہے تین دن کے بعد اسے خیال آیا کہناب محمد اللہ اللہ علیہ شریف اللہم آل آل حمید, مجید, اللہم بارک آل بارک آل حمید مجید جب وہ آدمی تین دن کے بعد پہنچا تو دیکھا کہ نبی پاس صلی اللہ علیہ موجود ہے اگر کوئی اور ہوتا تو بہت آٹتا لیکن سبر دیکھیے نبی کا سیکھنا چاہیے سبر یہ بہت بڑی نعمت ہے جسے مل جائے اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان نمایو بغیر حساب سبر کرنے والوں کے لیے اجرے حساب ہے قیامت کے دن سے اس کے سبر کا پورا پورا بدلا دیا جائے گا تو وعدے کی پابندی یہ چھٹی چیز جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں برابر نماز پڑھتے ہیں عجیب بات ہے یہ ساتویں چیز ہے شروعات ہو رہی ہے نماز سے اور اختتام بھی ہو رہا ہے نماز سے آغاز بھی نماز اور انجام بھی نماز اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اگر آدمی نماز کو نماز کی طرح پڑھے تو بکیا جو شیر و صاف ہیں وہ خود بخود کے اندر آ جائیں گے نماز سے بات شروع ہو رہی ہے نماز پر ختم ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ کہ یہ جو بیچ والی چھ چیزیں ہیں اگر آدمی نماز کی طرح نماز پڑھے سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نماز پڑھے تو بتیا جو بیچ کے چھ اوساف ہیں وہ اوساف کو دکھ پیدا ہو جائیں گے شرط یہ کہ آدمی اپنی نماز درست کر لے نمازیں ہم لوگوں کی بڑی خراب ہیں کوئی نہیں یہاں بھاگتا ہے کوئی یہاں بھاگتا ہے کوئی یوں کھڑا رہتا ہے کوئی پیر یوں پھیلا کر کے کھڑا رہتا ہے پیر بھی پھیلانے کا ایک خاص طریقہ ہے بالکل یہ پیر موجے کے برابر ہو ورنہ اگر آپ نے پیر پھیلا دیا تو پیر تو آپ ملا لیں گے بغل والے سے لیکن موڑا نہیں ملے گا لہذا اس طرح آپ کھڑے ہوئیے کہ آپ کا پیر آپ کے موڈے کے بالکل مقابل ہو اس طرح کندھا بھی مل جائے گا اور پیر بھی مل جائے گا ہماری نمازوں کے اندر بڑی خرابیاں ہیں ان کی حفاظت کی جائے اور خاص طور سے نماز کے جو طریقے ہیں انہیں اچھی طرح اکبر کر لیا جائے اور اس سختی کے ساتھ عمل کیا جائے اگر یہ سات اوصاف کسی آدمی کے اندر آ جائے تو یہ سات اوساف جن کے اندر آ جائیں اللہ تبارک بتا ان کو جنت کا وارث بنا دے گا وہ بھی جنت الفرد کا یہ سات اوساف ہونے ضروری ہے اس کے بعد اللہ تبارک بتا انسان کی تخلیق کے ساتھ مراحل بھی بتا رہا ہے عجیب و غریب اتنے ہے کہ سات اور صاف کا حامل فلاح پانے والا جنت میں جانے والا اس کے بعد انسانی تخلیق کے ساتھ مراحل بتائے جا رہے ہیں کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ سات مرحلوں سے گزرتا ہے مرحلہ دیکھیے سات ساتھ مدارف بتائے گئے, تخلیق کے سات مدارش بتائے گئے. دیکھو. نے, یعنی علم نے یہ بات بالکل ثابت دی ہے کہ قرآن نے انسانی تخلیق کے جن مدارش کا تذکرہ قرآن حکیم میں فرمایا ہے یہی طریقہ فیکٹ ہے اور حقیقت پر مبنی ہے بڑی عجیب و غریب بات ہے یہاں یہ کہا گیا کہ ہم نے انسان کو مٹی سے نہیں مٹی کے خلاصے سے بنایا ہے میں ذرا تفسیر مطالعہ کرنے والوں کو نتے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں کبھی کا اللہ نے, سے میں نے بنایا تو کیمیا کے جو ماہرین ہیں, کے جو ماہرین ہیں, وہ کہتے کہ ہم نے مٹی کا تجزیہ کیا لیکن مٹی کے اندر تو کیمیائی زیادہ ہیں کیمیکل ایلیمنٹ زیادہ ہیں بدن کے اندر کیمیکل ایلیمنٹس کم ہے تو یہ کہنا کیسے صحیح ہوگا کہ ہم نے انسان کو अंदर سوڑا مٹی, سے بنایا. اس کہ مٹی کے, اندر, کے بعد معلوم یہ ہوا کہ के کے اندر کیمیکل कम کم दिल بالمقابل انسانی بدن کے اندر موجود केमिकल जो है ایلیمنٹس के इंसानी बदन में کیمیابی حاصل کم है اور مٹی کے اندر جاتا ہے اگر یہ ہے جاتا ہم نے مٹی سے بنایا تو کیمسٹری کا ماہر اور کیمسٹری کا طالب علم دیتا لہذا اس کی تسلی کے لیے کہا گیا کہ نہیں سولاتی مٹی کے خلاف سے جن جن ایلیمنٹس کی ضرورت پڑی ہے ان ایلیمنٹس کو ہم نے لے لیا ہے بکیہ انسانی بدن کو بنانے میں جن ایلیمنٹس کی ضرورت نہیں تھی ہم نے ان ایلیمنٹس کو نہیں لیا ہے یہ مطلب ہے کہنے کا سولاتی نمتی کا और सोलारती मुमतीन का एक और मतलब है मसलन हर माह औरत की ओहरी से यानी उसके बैजादान से एक बैजा चलता है चलते चलते यह रहम से मुक्त जो नली होती है यानी फैलो कैंटीन वहां तक पहुंचताया करके हर महीने हर महीने आकर पहुंचता है और इधर मर्द का जो मर्द मनबिया है एक साथ एक वक्त के अंदर تقریباً اس مار منگی ہمیں دو سو ملین اس پر میں تو ہوتے ہیں اس میں تقریباً دو سو ملین میں حیات ہوتے ہیں اب دو سو ملین میں حیات آگے بڑھائے آگے بڑھائے لیکن سارے میں حیات انسا سے نہیں ملتے بلکہ اور یہ حمل کا آغاز ہے اللہ حبارک نے من بچے پیدا نہیں ہوتے بلکہ ان دو سو ملین اس جراسی میں حیات میں ایک کتابیںفسیر کے لیے کافی نہیں ہے تفصیل کو سمجھنے کے لیے قرآن حکیم کی بات کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں اور پھر دوسرا مرحلہ نتفے کو ہم بنا دیتے ہیں یہ جمال خون بالکل پرفیکٹ ہے یہی طریقہ ہے اور پھر الگ کس کو بولتے عربی میں علاقہ الکا کے جھونک کیسی رہتی ہے لٹکی رہتی ہے, لٹک جاتی ہے. آپ دیکھیے کہ اس حالت کے اندر اگر آپ سونوگرافی سے دیکھیے تو آپ کو نظر آئے گا جیسے جوک لٹکی ہوئی ہو عجیب بات ہے کہ علاقہ کا جو لفظ ہے یہ جوک کے لیے بھی بولا جاتا ہے جوک کی شکل کی ہوتی ہے اور اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے مزغہ مزر کے مانے چبانا دانت سے کسی آپ دیکھیے اے... وغیرہ ہے چھنگم وغیرہ کو آپ اور اس کے اندر ڈالیے دانتوں سے دبائیے باہر نکالیے تو دانتوں کے نشانات رہتے ہیں آپ اس حالت کے اندر جب آدمی مزغہ کی حالت میں پہنچتا ہے تو آپ دیکھیے گا باقاعدہ اس کے اوپر دانتوں کے نشانات دکھائی دیتے دیکھیے کیا کمال کی بات ہے یہ آئس بتا رہی ہے کہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جس کی نظر باریک سے باریک چیز کے اوپر ہے اس لیے بنا دیتے ہیں لباس پہنا دیتے ہیں اور اس کے بعد روح چونک دی جاتی ہے عجیب بات ہے کہ چھ مرحلے جو بیان کیے گئے ہیں وہ فیک فے کرتے ہیں لیکن اگلا مرحلہ سما کے ساتھ ہے کہہ رہا ہوں ہر بھی جی کو پہلے آیا کئی مرحلے کو بتا رہا ہے کہ یہ, انہوں یہ جو چیزیں ہیں ان کا تعلق عالم مادیات سے ہے مادی سے تعلق ہے لیکن جو آخری چیز آتی ہے تعلیم اس کا تعلق عالم ہے روحانیا سے ہوتا ہے روح اوپر سے آتی ہے اس وجہ سے آپ سما کے تذکرہ نہیں ہونا مائشان یہ انسانی تکنیک کے ساتھ مرحلے بیان کیے گئے ساتھ اور, ساتھ ساتھ اور ساتھ جنگ کے بیان کیے جا رہے ہیں اور ستاروں کی گزرتا ابھی ساتھ ہے اور اسی طریقے سے برشتے جو لوگوں سے گزرتے ہیں وہ بھی ساتھ ہیں فرمایا گیا تو تم سب آپ سب کبھی دیکھنا انسانی کلام کے اندر اتنا نظم ہوتا انسانی کلام کے اندر اتنا سخت نہیں ہوتا اور ان تمام باتوں کا خیال نہیں رکھا جاتا یہ انداز کلام بتا رہا ہے گفتگو کا, کا, کا انداز نہیں ہے تو سات آسمان ہیں سات زمینیں ہیں ستاروں کے گزرگاہیں بھی سات ہیں اور میں نے منتق یا فلسفی کی کتاب کسی کتاب میں غالباً ملا حسن پڑھتے ہوئے یا مہدیزی یا قوزاد, یہ فلسفی کی کتابیں ان میں پڑھتے ہوئے میں نے ستاروں کے بارے میں پڑھا تھا یہ جو سیارے رو بہ سہیل پہلے اس پر اوتارد ہے پہلے اس پر کمر ہے اور دوسرے پر اتارد ہے تیسرے پر زہرہ ہے چوتھے پر شمس ہے پانچویں پر نرخ ہے چھٹے پر مشتری ہے اور ساتویں پر سہل ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ستارے سب ہے سیارہ ساتھ آسمان ساتھ زمین ساتھ ستاروں کی گدرگاہیں ساتھ نہیں ہےارا ہے. کہاں ہے ہم غافل نہیں ہے ہماری پوری نگاہ ہے اس کے, اوپر. اُس کے, کہا ہے تخلیق کے ساتھ مراحل بیان کرنے کے جا کہ مر جاؤ گے مرنے کے بعد آدمی ہی میں اٹھے گا. قبر سے کسی ہاں کا نکلنا یہ ایک بیمانا سی بات ہے جب آدمی کو اٹھائے جانے کے وقت ہی اس کو اس کا اتلی بدن دیا جائے گا تو اس سے پہلے کسی قبر سے قرآن کی تفریح ہے بالکل خراب ہے سلام کیے تو مرتبہ نہیں پڑھتے تھے بےچارے تو بالکل اٹھایا جائے گا بیچ میں تم کو وہ بدن نہیں لیا جائے گا جو دنیا کے اندر تمہارا بدن تھا بھی تو انسانی تکلیف کے مراحل کے بعد موت کا تسکار کرنے کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ تم کو یہ بدن ملے گا قیامت کے کری لہٰذا ہاتھ نکلنے کا کوئی مطلب نہیں اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ فرماتا ہے کہ چوپانوں کے اندر عبرت ہے چوپانوں کے اندر عبرت ہے اور فرمایا گیا کہ ایک تو اس کا دودھ دیکھئے ہم اس کے پیٹ سے پلاتے ہیں دودھ کو پیٹ نکلتا ہے اور عجیب بات ہے کہ گوبر اور خون کے درمیان سے نکلتا ہے دودھ سے نکلتا ہے گوبر اور خون کے درمیان سے. خون اور گوبر کے درمیان سے نکلتا ہے, لیکن بلکل ہے. گوبر کی ہوتی ہے اور نہ تو خون کی آمیزش ہوتی ہے یہ اللہ تعالی کی یا گھاس گائے اور گوبر اور خون کے درمیان سے اب حیات نکلتا ہے دودھ نکلتا ہے اور فرمایا گیا ان چوپاوں کے اندر سے دودھ تو نکلتا ہے اس میں بڑا فائدہ ہے دودھ بیچو زیادہ سے زیادہ کماؤ والا منافے لہذا بکریوں کا ہزار دو ہزار روپے کا روز آئے منافع منافے منافع کی طرح تشریح کرتا ہوں ایک بکری آپ نے خریدی دودھ کھائیے دودھ پیجیا اور اس کے بعد بکری کسائی کہ آ گئی اس نے اسے حلال کیا گوشت بیچ کر کے پروفیٹ کمایا اب یہ چمڑا کہاں گیا چمڑا ایک دوسرا لے گیا اس نے چمڑا بیچنے والے نے پھر یہ چمڑا گیا کسی فیکٹری کے اندر فیکٹری والے نے جوتا بنایا پھر جوتے والے نے پیسہ کمایا اور پھر اس کے بعد جوتا کس نے خریدا جوتا بیچنے والے نے پیسہ کمایا تو اس طریقے سے ایک لمبا سلسلہ ہے کمائی کا اس کی کھاد کے اندر فائدہ اس کے دودھ کے اندر فائدہ اس کی ہڈیوں میں فائدہ ہڈیاں بھی اس کے بعد اللہ تبارک کو نے ایک آیت کے اندر فرمایا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں نماز پڑھتے ہی لیکن درتے ہیں لیکن ڈرتے رہتے حضرت عائشہ شراب پینے والے, ہیں؟ چھوڑی کرنے والے لوگ ہیں؟ کہا کہ نہیں بلکہ یہ لوگ نمازیں پڑھنے والے ہیں زکات دینے والے ہیں سب کو خیرات کرنے والے ہیں لیکن ان تمام نیکیوں کے کرنے کے بعد بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ پتا نہیں کون سی کوتا ہی ہوگی کہ اللہ قبول نہ کرے ہاں یہ ہے کام کرو لیکن احسان مرض ہو اللہ پر کوئی احسان نہیں اللہ کا فائدہ کرتا پر تمہارا تم کر رہے ہو اپنے کر رہے ہو اپنے فائدے کے لے کر رہے ہو اللہ کو اسلام پر کوئی احسان نہیں ہے کسی کا کوئی دکان دیتا ہے کوئی سب کو کرتا ہے کوئی اسلام کی مدد کرتا ہے تو اپنا فائدہ کراؤ اسلام کو فائدہ نہیں اور یہ ساری نیکیاں کرنے کے بعد ہے کہ کہیں کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے نہ ہو جائے کوئی بات نہ پیدا ہو جائے کہ ساری حکافت ہو جائے اور جب اللہ کے حضور پہنچے تو اس کے نام عمل میں کوئی نہ ہو اس لیے کہ اللہ کو ریا پسند نہیں ہے اللہ کا مطلب جو ہے ریا کار کو یورا آئے گا انشاءاللہ شاء اللہ پاری کے اندر جب ہم اس کی اشارہ کریں گے بندے کو خدا سے ہم اسلام اسلام کے لیے مر رہے اور اسلام کی خدمت کر رہے ہیں در حقیقت یہ چیز انسان کو اللہ کے بار پڑھ سے جدا کر دیتی ہے لہٰذا آدمی ایک کام کرے سب کا خیرات کرے اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ ڈرتا ہے کہ میری نماز گڑب تو نہیں ہو رہی پہلو آدھی کریما دیکھو کتنی پیاری ہے چھوٹی سی آدھے کریما لیکن جامع دلیل اللہ تم فی الحال میں بویا ہے اللہ کھیت کو جو بیالتا ہے بتاؤ یہ بوتا ہے بونے کے لیے بوتا ہے بونے کے, اچھا کے, کے لیے نہیں بلکہ بوتا ہے کاٹنے کے لیے تو ہم نے تم کو زمین میں بولا ہے ایک مدت کے بعد بھی کاٹیں گے تم کو ہی تو شارون. ہماری طرف آنا تم اس لیے کہ کوئی بوٹا ہے بونے کے لیے نہیں بلکہ بوتا ہے کاٹنے کے لیے یہ مت سمجھنا یعنی مت کر کے کھپ جاؤ گے تم نہیں وہی ہی تو شارون. اس لیے کہ کسان جب بوٹا تو کاٹنے کے لیے بوتا ہے ہم نے تم کو زمین میں بولا ہے تو ہم کاٹیں گے ایک دن زندہ کر کے تم کو اپنے پاس بلائیں ہی اسی کا نام ہے کتنی پیاری دلی ہے کریما میں وجود پر باس بادل طور پر کتنی جامع ہے بڑی پیاری دلیل ہے اور को شاعری گزرا ہے فارسی کے اندر شاعری है کرتا के अंदर शायरी کی करता था और उसकी शायरी ہوتا تھا جدلی होता था زبان میں اس کو उसको بولتے ہیں हैं اس کا انداز خطابی ہوتا تھا وہ कहता है इंसान कोई घास नहीं, नहीं कहता है मौसम बता रहा हूं इंसान कोई घास नहीं दफा काट लिया जाए तो दोबारा हो गए इंसान को घास न समझो कि काट पर दलील देता है कि इंसान कोई घास नहीं है एक दफा काट लिया जाए तो दोबारा हो गए तो अलाम जलालुद्दीन रूमी रहमत आ उमर खयाम की शायरी का तुर्की तुर्की जवाब देते हुए फरमाया कि जो दाना जमीन में गया بتاؤ کونگ نہیں کتنی جاری دلیہ کوئی دانا زمین میں گیا بتاؤ کون سا دانا ہے جو زمین میں جانے کے بعد اگا نہیں کتنی <laughs> جاری دلی جدر کا جواب جدر سے وہ کہتا ہے کہ انسان کوئی گھاس نہیں <laughs> <laughs> جب سڑ گل کر کے مٹی ہو جائے گا تو دوبارہ نئی زندگی کے ساتھ اللہ تبارک ایسے ہی نکالے گا جیسے دانے کے سرگل جانے کے بعد ایک نیا پودا نکلتا ہے जो تبارا से اور اس طریقے سے آ, پودوں سے گھاس سے ان تمام چیزوں کی مثالیں دیتا ہے فن بوٹنی بوٹنی جو علم النبات ہے اس سے استعمال کرتا ہے آخرت وجود پر زیادہ بوٹنی کے طالب علموں کو قرآن حکیم کو جو طالب رکھنا چاہیے زیادہ سے زیادہ اس پر گہرائی سے غور و فکر کرنا چاہیے اس کے بعد فرمایا گیا کہ جب وہ آدمی کی موت آنے لگتی ہے تو فرشتے آتے ہیں اللہ کے حکم سے کہتے ہیں کیا تا دنیا میں پوری زندگی تو تکلیف میں ٹینشن میں رہے کو دارو تکلیف میں جانا مجھے اپنے رب کے پاس لے چلو میرے رب کے پاس لے چل مومن یہ کہ جب کافر سے کہا جائے گا تجھے بھیج دیا جائے دنیا میں تو بولے گا کیوں لوٹا دے لالی احمد رحت کلّا اس لیے کہ وہ انجام دیکھ رہا ہے نا انجام دیکھ رہا ہوں مولا مجھے لوٹا دے لالی احمدیمہ تر تکلا اس سے پہلے جو میں نے بدامالیاں کی تھی اب میں بدامالی نہیں کروں گا نیک مال کر کے آؤں گا تو جواب ملتا ہے ہمارا قانون نہیں ہے روحیں نہیں آتی دنیا میں ایک دیوار کو پار کر کے کوئی روح دنیا میں نہیں آتی وہ برزخ میں موجود رہتی ہے لہذا یہ عقیدہ لہذا یہ تصور مرنے کے بعد مردوں کی روحیں آتی ہیں جمعرات کو کچھ کھانے وغیرہ مخصوص جگہ پر رکھ دی جائے روحیں آتی ہیں کھاتی ہیں کچھ یہاں تک کہ سگریٹ اور پتہ مطلب نہیں ہے اس پار نہیں آ سکتے سورہ نور شروع ہوتی ہے سورہ نور اس میں عورتوں کے تعلق سے بڑے احکامات بتائے گئے ہیں پہلا یہ ہی کہ اگر لڑکا اور لڑکی دونوں کے دونوں شادی شدہ نہیں ہیں اور غلط حرکت کا ارتکاب کر لیتے ہیں تو ان کو سو کوڑے مارے جائیں سو کوڑے مارے جائیں دونوں کو یہ ہے سزا ان لڑکے اور لڑکیوں کی جو شادی شدہ نہیں ہے اور حدیث پاک سے ثابت ہے کہ اگر دونوں شادی شدہ ہے تو رجم کر دیا جائے تم اس لیے کہ دونوں کا گناہ الگ الگ ہو گیا نا دونوں کے گناہ میں فرق ہے سزا میں فرق ہونا چاہیے آپ کوئی بھی تقاضا کرتے ہیں اس کا اس لیے کہ جس لڑکے کی شادی نہیں ہوئی اس کے پاس اپنی خواہش کی تکمیل کا جائز ذریعہ نہیں تھا لہٰذا سزا کم ہونی چاہیے لہٰذا سو کوڑے بس کرتے اور جس کی شادی ہو گئی وہ غلط کام کرتا ہے تو اس کی سزا وہ نہیں ہونی چاہیے جو غیر شادی شدہ کی اس لیے کہ اس کی خواہش کی جائز تکمیل کا محل موجود تھا ذریعہ موجود تھا لہذا اس کی سزا رجمی ہونی چاہیے جو قیاس کے بھی مطابق ہے عقل کے بھی مطابق ہے لہذا شادی شدہ آدمی جب گناہ کرے تو اسے رجم کر برا کرتے کا اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اگر آدمی زانی ہے تو وہ جانیہ ان سے نکاح کرے اگر جانیا ہے تو وہ جانی سے نکاح کرے ہاں اگر کوئی جانی ہے تو کر لے تو کسی عورت سے شادی کر سکتا ہے لیکن توبہ ضروری ہے اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جو لوگ کسی پر الزام لگاتے ہیں دیکھو یہ کہا گیا بات ہوا تھا